معزد و مکرم سنی حنفی مسلمان پائیوں السلام عليكم الله جل شانه وعمن والاه وعز ربانه لي غير حمد و ثناء سيدو نور مجشم جناب امام اللہ تعالی دی, علیہ دی اندر عقیدت پیش کرنے تو باد دعا ہے مولاس کلما ہاتھ آخر توفیق بخش تو دوستانہ نا چیز سید المرسلین امام المتقین، صلی اللہ وسلم مقدس نمجن اس عمل اور اس کی اشاعت اور ترویج دی توفی شریف کا مہینہ خیر و برکت نال گزر چکا ہے شعبان المعظم معظم داخل ہو گیا اج دتبا جماعت ال مبارک کا پنوان ذی شان فرضیت علم ہے مسلمان مرد و عورت کیڑا علم فرد ہے کیونکہ اجے مغربی انگریزی ذہن رکھن والے انگریزی زبان زبانوں اور مغربی فنون نوں دنیاوی چند فنون فرض این قرار دے اور اے قرآن مقدس اے حدیث پاک معروف کے طالب العلم فری زدوں علاق مسلم و مسلمہ مرد اور عورت مسلمان دوتے علم دی تلاش فرض ہے اسنو انگریزی زبان اور سکولوں دے اندر مربجہ علوم و فنون دے چسپاں کرتے ہیں ایک اور معروف حدیث ہے مشہور لوگوں تلبل علما ولو بسی علم تلاش کرو اگر آنو چین بھی جا پوے اسدیش کو بھی لوکی سکولوں والا محکمہ استدلال کرتا ہے کہ جناب کفار دے جو علوم و فنون نے وہ حاصل کرنا فرض ہے انہوں زبانہ پڑھنیا فرض نے میں اج اللہ اور اس رسول دے فضل و کرم کے اس مسئلے نو واضح کرنا ہے کہ کیڑا علم مسلمان مرد عورت فرض ہے اور اے انگریزی پوجا پاٹھ والے لوگوں کا انشاءاللہ اللہ لذیذ دندان شکن جواب ہوے گا اور انہوں دے تابوت دے اندر فقیر آخری میخ ٹھوک دے گا اور چیلنج ہوے گا میری کسے دلیل دا کوئی بندہ توڑ کر دے تو میں سر وڈا دیاں گا خون معاف اور اگر توڑ نہ کر سکے تو پھر اتنا ضرور آکے کہ باطل نو چڑھ کے حق والے پاسے آ جاؤ میں قرآن حکیم دی آیت کریمہ ایک نہیں کئی پیش کرا انگریزی زبان یا دیگر کوئی بھی زبان فرض این نہیں تو مسئلے بڑی دھیان اور توجہ نال سننا ہے زبان کوئی بھی فرض این نہیں فرض اہن وہ ہوتا ہے جہا ہر مرد اور عورت سے فرض ہو ادا کرنا پوے دوسرے دے ادا کیتے کیتیا بار دوسرے تو نہ اترے وہ فرض ایم ہوں فرض کفایا میں جنازہ ہے ایک بندہ بھی پڑھ لے تو باقیا تو معاف ہو جانا ہے سب تو اول یہ دعویٰ کرنا ہے کہ علم فرض ہے کہ مسلمان مرد اور عورت دے اوپر سید نہ امام غزالی اور سیدنا نہ امام شاف عئی رحمت اللہ لن تو نقل کیتا امام قرافی نے مالکی مذہب کے نے آپ نے الفروق کتاب میرے موجود ہے اس نے بچوں عبارت پڑھن لگا آپ فرما نے انل غزالے یا انل گزالی یا حقل لماف ہی یہ شاخالت ہیارت فمن قارض واجب عليه يتعلم حكم الله تعالى في القراض ومن صلى واجب عليه يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلات وكذلك الطهارة وجميع الاقوال والاعمال فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم فقد اطاع الله تعالى طاعتين ومن لم يعلم ولم يعمل فقد اشل الله معصيتين مانا عالم علم یا مل بے مقتدا علم ہی فقد اللہ کا ماشیت اس مقدس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امت دے امتا اور اولیاء اور فقہ اجما اور اتفاق نقل فرمایا ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی تو اتفاق نقل فرمایا ہے مکلف یعنی مسلمان مرد و عورت آکل بالک مقلف انہوں کہ مسلمان عقل ہولوند ہوے پاگل نہ ہو بالک ہوے بچہ نہ ہو تو مسلمان مرد و عورت آکل بالک جب کوئی عمل کرے کسی عمل دا ارادہ کرے تو اس عمل کے بارے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شریعت متارہ اندر جو حکم معین فرمایا ہے جو حکم دیتا ہے اس حکم دے علم نو معلوم کرے اس حکم دے بارے اس اسے فرض ہے کہ پہلا شریعت تو رہنمائی حاصل کرے اور پھر وہ عمل کرے مسلم بے لگ لگا ہے تو دے بارے خرید و فروخت کے بارے جو شریعت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکوم ہے اس کو پہلا معلوم کرے تاکہ کوئی ناجائز کم کوئی ناجائز عمل خریدو فروخت دے اندر شامل ہو کے رزق نو ناجائز نہ نا کر دے حرام نہ کرتے اگر کوئی بندہ کرائے تک کوئی شاید دکان مکان یا سواری ہے تو کرائے دے بارے اجارے دے بارے مزدوری دے بارے شرح شریف نے جو احکام جاری فرمائے نے وہ احکام اس دے اتنے جاننے نے فرد ہو جان کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھن کا ارادہ رکھتا ہے تو نماز دے بارے جڑے احکام نے انہوں جاننا فرد ہو جانا ہے نکاح ہوں عورت دا, دا نکاح مرد دا نکاح مرد عورت دے فرد ہو جانا ہے کہ حقوق دے کے ہوں سامن بیوی دے کی حقوق نے شرح شریف انہاں دا جاننا اس سے فرد ہو جا اس بات کے اتفاق ہے علماء معاف ہو اور اولیاد آ اور امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے واضح افزائش فرمایا ایسے امام قرافی نے امام شافی تو نقل فرمایا تالاب العلم کشمام میں فرض عین و فرض و کفایا علم دا طلب دو قسم ہے ایک فرض این ہے دوجہ فرض کفایا ہے فرمایا ففرض العین علم کا بے حالت کلتی تفیہ جس حالت دے اندر بندہ موجود ہے اس حالت دے بارے علم فرض عن ہے جی میں وضاحت کی تھی جو خرید و فروخت کی حالت خرید و فروخت کا علم لازمی اگر وہ اگردار ہے تو کرائے بارے شریعت دا علم اس سے لازم ہے زبان نہیں علم آدی سے مبارکہ اندر طالب العلم فرمایا گیا طالب اللسان نہیں فرمایا گیا طالب الغت نہیں فرمایا گیا ظاہر بے وقوف لوگ نے زبانوں فرد کہ لگ پے بے وقوفو علم دا لفظ اور ہے اور زبان دا لغت اور لسان دو لفظ زبان دانے چ استعمال ہوتے ہیں علم جیڑا ایک وکھرا لفظے ہے نو شامل یعنی یہ اس طرح نہیں کہ زبان دا علم فرض ہو جائے زبان سے اربی جیڑی اس نو بھی سیکھنا فرض این نہیں کیونکہ فرض ایم جہاں ہوتا چھڈن والا فاش ایک بار چھڈے فاشک فاجر جانوی ہے تے سڈے باپ دے پیچھے سڈیا گھر در ماما بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے جنہاں نو عربی زبان نہیں سی آدھی لیکن اللہ سونے دیا کام شرع دا انہاں نو پتا ہے سی حرام لال دے بارے دی سمجھ وہ جان دے سن پھر کی مطلب کہ وہ جنے بھی گزرے نے سارے جانوی نے انہاں نو جنہاں نو زبان عربی دیا نہیں سنا تو باغل وہ جانوی ہو گئے فاسف فاجر ہو گئے حالانکہ کوئی بے وقوف یہو جی بات نہیں کر سکتا فرض ایم صرف وہ علم ہے جس علم جنی جس حالت بندہ موجود ہے اس حالت کے بارے شرع شریف تو رہنمائی حاصل کرنا فرض ہے وہ بھی اگر فرض کم ہے تو اس بارے فرض علم حاصل کرنا اگر وہ واجب ہے تو اس کے بارے واجب ہے علم حاصل کرنا اگر وہ کم سنت ہے تو اس کے بارے علم حاصل کرنا سنت ہے اگر وہ کم مستحب ہے تو اس کے بارے علم حاصل کرنا مستحب ہے طالب و مسلم مسلمان علم کی تلاش کرنا ہر مرد مسلمان اور عورت فرض ای ہے تو اس کا مطلب وہی علم ہے جڑا انسان دے حال دے یا انسان دی حالت دے مطابق علم ہے کہ جیسا حالت دے اندر انسان موجود ہے اس دا علم اس کے اوپر لازم ہو جائے گا اگر او کم انسان دے فرد ہے خرید و فروخت دا علم اس کے فرد ہے اگر خرید و فروخت کرے گا جڑا بندہ حج دی طاقت ہی نہیں رکھتا سرمایہ ہی نہیں کہ حج کی استتاحت وہ ہو اس بندے تج دے بارے علم حاصل کرنا فرض این نہیں جب ارادہ کرے گا حاج نو جامن دا اس لے حج دے بارے معلومات شرا شریف تو حاصل کرنا فرض ہو جائے گا ایک بندے کو زکات دا مال نہیں زکات دن کی حیثیت نہیں رکھتا وہ زکات دا مال اور نصاب ہی وہ موجود نہیں تو اس تے تکات دا علم حاصل کرنا فرد نہیں ہوے گا فرد اس وقت ہونا ہے جب وہ زکات دن کا ارادہ کرے گا اے تفصیل ذہن چ بٹھاؤ ابتدان کہ تاکہ اے جڑا ایک ہل مبحث یا مناقت یا جناب مطلب بے تلبیس اور ملاوٹ تو کم لیا جا ہے کہ جناب انگریزی بھی فرد ہے جی علم کا ہے تے پھر تے دا کام بھی فرد ہو گیا وہ بھی, بھی ایک جاننا ہے دا جتی بنا کام یہ بھی فرد ہو گیا مطلب یہ نکلے پھر تے سارے مرد عورت ہر ہر کام دنیا دا تے تا جا کے ہونا دی رب اگے کو نجات ہو سکتی ہے تے میرے خیال میں یہ گل کر بدتی ہے یا کوئی بے وقوف اور مجنو پاگل دیوانا ہے یا وہ بے وقوف جناب کافر ہے؟ منافق ہے بات ہے امام سیوتی احمد اللہ علیہ جلال الدین احمد اللہ علیہ سرکار دور علم منطق دے بارے اس وقت سوال کیتا گیا کہ حضور منطق دے بارے کی سوال ایک بندہ کہتا ہے منطق علم دے علم فرض آئے آپ نے فرمایا جہا بندہ منطق منتقل فرض ایے یا کافر گا یا منافق منافک گا یا بیتی گا یا مجنور پاگل گا حالانکہ ہوتک علومے یہ درس نظامی داخل نے مدرسے دینی مدارے سر پڑھایا جاتا ہے عربی زبان میں منتقل ہوا لیکن اس کے باوجود علماء نے فرض قرار نہیں درد ایل صرف اور صرف وہی علم ہے کہ جیڑا علم انسان دے حال دی رہنمائی کرے جیڑا انسان دے اتے کم فرد ہوے گا اس فرد کم کا علم انسان دے فرد ہو جائے گا کسے نو مزدور رکھتا مزدور دے بارے کی حقوق نے شرح کے علم حاصل کرنا فرد ہو جائے گا صرف انہیں ایک علم فرد ہے باقی علوم فرد کفایہ نے باقرے ضرورت کئی علوم و فنون ایسے نے جڑا زندگی دا زیا نہیں علم نجوم نو ستاریاں دا علم حاصل کرنا جس دے نال نماز دے اوقات دا پتا لگ جائے تے جنگل بیابان سفر کرنے رستے دی رہنمائی حاصل ہو جائے ایک علم نجوم فرد ہے کفایہ فرض فرض این نہیں شہر در ایک بندہ جانتا ہو باقی دس دے گا ایک بندہ شہر درد کافی ہے علم نجوم بھی فرض نہیں علم فکا سارا دا سارا پڑھنا فرض فرد نہیں فرض کفایا شہر درد ایک مفتی عالم یا چاند اواہ ہونے چاہیے جہے قوم وقت ضرورت شرح کے مطابق رہنمائی کرتے حدیث ساری پڑھنا فرض ہے نہیں کر کے جب یہ جڑے علوم دینی مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں فر این نہیں فر کفایہ کفایا نے اگر ان فر رہے این ہے تو صرف اس قدر کہ انسان کی زندگی دا جو کم اسے ہے اس کی رہنمائی اس علم حاصل ہو جائے صرف اس قدر فر ہے طالب العلم علم ہے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ال علم فرمایا کلا علم نہیں فرمایا ال علم اور ہے تے خالی علم ایک کتاب ایک کے ال کتاب کتاب تے ساریا کتاب میں جدو ال کتاب التاب گے تو رب کا قرآن مراد گا حضور نے فرمایا تالا بل علم الم حضور نے فرمایا ہے ال تو مراد وہی علم ہے جہا انسان دی حالت دی رہنمائی کرتا ہے جہا کاروبار انسان کرے نماز عبادات نے معاملات نے جیدہ جیدہ معاملہ جا جائے گا اس معاملے دے بارے شریعت حاصل کرنا لازم ہو جائے گا اس تو وافت زیادہ وہ فرض کفایا ہے یا جناب مطلب ہے کہ مستحبات میں نے کئی علوم ایسے نے جڑے ممنوعات کے اندر داخل نے حرام بھی نے کئی علم ایسے نے تو بلخصوص علم علم علم دین دا بالخصوص بھی اس قدر کہ جس قدر انسان دی حالت انسان دے کاروبار انسان دی عبادات جہیا اس دے اوپر لازم ہے نے انہوں کی رہنمائی اس علم تو حاصل ہوے گی تو اس کاروبار داستے اس عمل دے داستے اس دے داستے اس عبادت دے داستے جہی معلومات حاصل کرنا ضروری گا وہی علم فرد عین ہے مرد اور عورت دوسرے علم اگریزی زبان یا کوئی زبان فرد عین کہن والا وہ جاہل ہے بداتی ہے منافق ہے یا وہ جناب کافر ہے یا وہ ہوتے ہیں ان کوئی شرا شریف بھی پتا سور کوئی خبر نہیں ایوے منہ دون آ بکی آ زبان اربی فرد اہم ہے نہ زبان انگلیش فرد اہم ہے نہ زبان فارسی فرد اہم ہے فرد اہم صرف اور صرف انسانوں اپنی زندگی کے معاملات کے اندر نہ خدا کی شریت کے احکام نو جاننا فرد ہے وہ باوے مرد ہوے نکاح کرے گا تو نکاح دے بارے معلومات فرد ہو جان گیا اگر جناب کاروبار کردہ تو کاروبار دے معلومات فرد ہو جان گے اگر نماز پڑھتا تو نماز پڑھ جناب دے نماز دے جتنے احکامات نے نو جاننا فرد ہو جائے گا باقی اس تو علاوہ کوئی علوم و فنون ایسے نہیں جرد آکھیا جائے ورنا فرد فاسق و فاجر اور جانمی ہوتا ہے سڈیا ماوا پہنا پچھلیاں اور پچھلے جناب جڑے مسلمان گزرے نے ہوں سارے عربی کے نہیں سن جان دے نہ سارے حدیث قرآن پڑھے سن لیکن انہوں نے ہلاح اللہ کام دا آپس دے معاملات دی جے خبر ہے سی تو ان لوگوں نے اپنے فرد خدا دے نو پورا کیا کیڑا بے وقوف ہے جہاں انہوں آکھے آخے جس فاجر آکھے ہاں فسکو فجور فرض ترک نہ لازم آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شرف اور صرف شریعت متاہرہ دور اتنا علم جیڑا انسان دی حالت دی رہنمائی کرے وہ فرض ہے سارا علوم قرآن حدیث اور سارا قرآن فرد این نہیں سارا قرآن فرد ایوجو کر سارے قرآن پڑھنا فرض فرد این نہیں جہل ہو گے وہ بے وقوف جڑے انگریزی نو فرض رہے کئی کھڑے یا کڑے ہوگریز نو فرض فرد ایخڑ بھائی مانو خدا نے قرآن اتاریا قرآن فرد این نہیں تو سنگریزی نرد اینڈ کہہ کے کفر کیتا ہے قرآن دے وچوں احکام جاننے فرد نے وہ بھی ہو جے انسان دی ضرورت ہے رہنمائی اور اس دے رسول دی طرفوں جہے احکام اس اسے لاگو ہون گے بالغ ہوں عقیدے دا علم فرد ہو جاتا ہے حاصل کرنا فرد ہے جب بالغ ہوا انہوں پتا لگنا چاہیے رب کی ہے رب دارے کی آکام نے وہتیں کہو جہیا شانہ کہہو جہاں منیا کے ساری معلومات انسان دی حالت انسان دے معاملات دے مطابق حاصل کرنا فرد اہم ہے او پہنیں مرد ہوے پایں عورت اس تو علاوہ نہ کوئی زبان فرد اہن ہے نہ باقی علوم و فنون سارے فرد اہن نے یہ فرد اہن کہن والا بے وقوف اور جہل اور نادان ہے طالب ال علم فرید رتن والا کل مسلم ب مسلم صرف اور صرف اسی علم جی میں وضاحت کی تھی. اس کو شامل ہے اس تو علاوہ کوئی نہیں سکلوں والوں نے اپنے سکلوں کے دے دروازے دے تنگریز شیطانی شیتانی بلکہ تصویر کشی فوٹوگرافی گرافی یہو جہ حرام قسم دے جڑے نگیا دے جڑے نے علم انہوں شامل کر کے دے دو تے کے اتنے نود بلا انہوں نے لکھ دن حاصل کرنا ورو ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صم کی شرح دے اندر تصویر اتارنا کبی گنا اشد حرام ہے ہدیش لانف کے لفظ بھی آئے ہیں ہوں کبی گنا حرام کام جا اسمجھ ہلال سمجھ بندہ کفر کرفر ہو جاتا ہے تو جہا وہ فرد آئے وہ کہا وا بھائی مان بن جائے گا ایک حرام کام نو فرد آخنا کہ خدا نہ فر دے ہوں جنا کو کوئی بندہ آ کے فر دے کو ایماندار رہے گا زنا جیسا کبیرہ گناہ جیڑا بندہ اسرد آکھے وہ مسلمان نہیں رہن لگا اسی طرح کبیرہ گناہ ہے تصویر اتارنا لیکن انائنگ کے شعبے بھی بے بےمانہ نے فرد کہہ دیتا ہے اور اپنے ایمان دا بیڑا گر کر لیا انہوں نے حالانکہ وہ علم نہیں نہ وہ فرد ہے بلکہ ایک حرام کم ہے تو کر دے کہ تالب الم فرید تو نہ لا کلے مسلم یہ حدیث صرف اور صرف علم شریعت وہ بھی اتنا جتنا بندے لازم ہے اس نو شامل ہے باقی کسے علم نو شامل نہیں نہ کسے زبان نو شامل ہے زبان تے کسے نو بھی شامل نہیں نا نہ اربی نا فارسی نو. اس عربی فارسی فرد کفایا زبان نے چاند عالم آل دو علماء دا ہونا فرد ہے ضروری ہے کہ نو حاصل کرنا تو کر کے میں اج دے اس خطبہ ال مبارک دے اندر اے وضاحت کرنی کہ سکول دے مروجہ نصاب اور علوم و فنون جڑے نے وہ فرد نے یا وہ حرام نے اور فرد ہے تو کیڑا علم یہ وضاحت کر چکے چکیا فرد کیڑا علم ہے امام شافی امام غزالی رحمت اللہ لاوا امام قرافی دے حوالے بھی بیان کیتا کیا علم و حال فرد ہے جڑی انسان دے جڑا حال ورتا ہو جڑا لازم لاز گا اس دا علم پر حاصل کرنا فرد ہو جائے اس تو علاوہ کوئی فان فرد نہیں علم فرد نہیں ہوں میں اے وضاحت کرنی اس تو بعد کہ سکولوں دے مرجہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نو جو فرد کیا گیا اور ٹی وی ہے پتلو بل ولو بس چین جانا پڑے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑھے سکولوں سے لکھا ہے کتابوں سے لکھا آدیش دان ہے یا اس علم توئے ہوئی مراد ہے یہ وضاحت کرنی ہے تو سب تو اولے سمجھو کہ انگریزی علوم و فنون اور سکولاں کالجوں کے جڑے علوم و فنون نے او انگریز دی خواہش اور مرضی دے مطابق نے میں کالے انگریز سی انہیں وہ نصاب دتا سمد خان علی گڑی سر سید جنہوں نے انہوں اور انہیں کہہ کے کہ آخیا سی ہمارے سکولوں سے نسل ہندوستانی عمل انگریز پیدا ہوں گے وہ نصاب انہیں دتا ہے اور اسے تعلیم سکول کالج دوتے امداد آ رہی ہے کفار دی طرفوں انگریزوں دی طرفوں سختی تسی لڑکیاں اور لڑکیاں دے سکول کالج عام کر دے. وہ پیسہ اور دولت دے رہا ہے. وہ دی مرضی دے مطابق سکول کالج عام ہو رہے ہیں اصا اللہ دے قرآن تو پوچھنا ہے کہ کافر دی خواہش اور مرضی دے مطابق مسلمان مو چلنا جائزے کے حرام ہے آپس میں بیٹھے ہاں تا ضمیر کی ہے کہ دشمن کی مرضی سے چلنا ہے دشمن دی خواہش ہا مرضی چاہت جی وہ ہوتے ہو چلنا ہے یا وہ مخالفت کرنی چاہیے ہوں یہ تا فیصلہ ہے میں کیونکہ تیس ایمان والے سو اپنے ایمان دا فیصلہ پیش کر دیتا ہے میں تےان کی تائی دندر رب کا قرآن پڑھ دینا ارشاد باری دل ہے والا والا نی تباہ ہم جاگ ملبی مالک مل لو ہے میں سی فرمایا اے سننے والے مسلمان مت پیروی کر کفار کی خواہشاں چاہتوں کی اگر پیروی کرے گا بعد اس دے کہ تین خبر ہو جائے تینوں علم ہو جائے کہ ایک کم خواہش اور مرضی کا فرمی ہے تو پھر سن لال رب دی طرفوں تیرا کوئی مددگار دوست تین کوئی چھڑاو والا نہیں آئے گا رب دی طرفوں امداد تیرے ول ادو آئے گی جد تو کافر خواہشات اور مرضی اور چاہت دے مخالف چلے گا ایک نمبر آئے دوسرے مقام دے فرمایا ہو ولاد آو اما جا کا مینل پر باہر سننے والے مسلمان کفار کی خواہشات کی پیروی مت کر کفار دی مرضی اور چاہت دے پیچھے نہ چل تیسرے مقام دے فرمایا والا ہفتے نو فرمایا کافران دی خواہش دینا چال دار کی خواہش سے نہ چل ڈر کدرے تینو فتنے نہ سٹ دین بہادر ہوم ہفتے ان بچ تاکہ تینو فتنے نہ سٹ دسے آزاد نہ سٹ دسیبت نہ پا دونکہ وہ تیرے دشمن نے کدی دوستی ہو سکتی چوتھے مقام د فرمایا والا وال فرمایا ایمان والو مت پیروی کرنا کافران دی اگر کرو گے تو تھی ظالم بچو کہنا بچو ظلم دا مان ہے شہدے مقام تو چھڑ کے دوسرے مقام رکھنا عبادت کا حق ہاں رب کا بنتا ہے جدو رب کو سوا کسے ہوری کی عبادت کیتی جائے گی انہوں ظلم آخیا جائے گا دا حق نبی باغ کا بنتا ہے جدو سونے چلیا چڑھ کے پاکوں چڑھ کے, کے کسی غیر تابے داری کی جائے گی تو رب اللہ سمجھ لال گھر تھا تے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اے نو کافران کی خواہشات ہاتھ تے نہ چلے آ رب نے نیا انوا تے روکے آئے کافران کی تابیداری داری کافران خواہش کافران کی چاہت کافروں دی مرضی تے چلنا کبیرہ گناہ حرام ہے اور یہ جناب سکول کالج دی پڑھائی جڑی کافر دی مرضی ہے خواہش ہے او پیسے پیا ہے دمداد دے رہا ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ سکول کالج کھولے جان سمجھ لے جے ان دی خواہش دے مرضی ہے میں کالے انگریز نے اس نصاب اس کو جناب جناب جڑا دی پیروی کرتا جاوے گا او ظالم ہو مددگار نہیں ہوئے گا کوئی اور پنجوے مقام دے رب نے فرمایا تو فرو یار کم آم فتن کلبو خاصری ایمان والو اگر تافران کا آخیا منو گے اگر کافران کا حکم منو گے فرمایا یار ادو علا آم فتح کالے بو خاصری تمہوں اڈیاں واپس کر د گے کیا مطلب جی واپس آخر بھی خسارے والے ہو جاؤ گے دنیا بھی گاٹا توقدر بن جائے گا آخر دن بھی گھاٹا تا مقدر بن جائے گا رب لال امی مولا نے اس قرآن مجید جی لفظ مکام جناب نے فرمایا فرمایا منو لا یا بے پان تم اندو نے گم لا یا لو نم خبالا وہ تم بہبو منف آئے توخی سدور اکبر کدب نال کم لایا تین کن تم سوڑ اللہ دے قرآن اپنے ایمان دیا کلیا تازہ کر لمان کے فلانہ کر ل سا ایمان نے جو رب سڈے راہ نمائی فرمائی مسلمان کی نجات سوائے رب د قران تو کسی کتاب اللہ کا قرآن سن رب فرما ایمان والو لا تندو نے گم فرمایا ایمان والو کا اپنے کافران تو سوا کافرانے بنایا جے اپنا یار نہ بنایا جے اپنا ہمراج نہ بنایا جے کیوں اس واسطے کہ لا یا لو نہ फरमाया नुकसान पहुंचाने कोई कुताही नहीं वरत घाटे दर तू डोबर कोई जनाब कसर नहीं छनी अगे फरमाया वधु मानी तुम चाहते नेहब्बत यह है कि तुम हमेशा मुशक्त पै जावो दिन ब दिन हेठा टुर दे लगे जावो थ जीवना भी दुनिया से मुहाल हो जाए काफर की चाहते रह अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है वधु महानी तुम जो तू मुशक्कत पा देबत आ जा करते हैं ताकि क्योंकि दुश्मन कभी दुश्मन की बेहतरी नहीं सोच دا دشمن کدی دشمن دی پلائی نہیں سوچتا جڑے دشمن نے تیرے میرے تیری عزت کدی ساری دوستی نہیں سوچنی قرآن پیا فرما دل انہاں دی دشمنی کدی کدی منہ دکل پی لیکن جو انہاں دے دلوں دے اندر سیمیا اندر چھپے ہے او دشمنی آلے منہ والی گلان نالوں بھی وڈیے دشمنی جناب کسی بھی کڈ چڑھتے ہیں جناب لیکن وہاں کے دلوں کے اندر جی دشمنی پری ہے وہ پہاڑ بھرے نے کسی ان سوچ سکتے اس رات جانتا ہے جنہیں دل وہاں کے بنا دل بڑا والا ربو لالمی وہ تیری میری رہنمائی پیا فرمانہ کدبا دل بغم منہ دڑیا بڑی دشمنی گلان نکل جسے واسطے جناب وکیل امریکہ دے یہ بکواس کی انہیں آخیا پاکستانی بڑے بےغیرت نے ٹکیا کے پیچھے ماں وی چڑتے ہیں نوز بلا کنج دیا ساح بکواسا جناب وہ جناب اج کلو دینی مدرسے دے جناب آکھے پابندی لا اے دو امریکہ نے بیان دتا ہے اے جناب ہزار جمہوریت جمہوریت جمہوریت نے ووٹ کرائے جان کیوں پتہ دی تباہی دا سمان ہے جمہوریت کا جو قاتل ہے قوم کا وہ جمہوریت کا جو قائل ہے قوم کا وہ قاتل ہے مذہب کا وہ قاتل ہے ملت کا وہ قاتل ہے دین کا وہ قاتل ہے انسانیت کا وہ قاتل ہے جڑا دا قائل ہوئے گا کیوں اس واسطے او نو دشمن پیا پسند کرتا ہے جی شہ نو دشمن پسند کرے وہ دشمن داستے تے بربادی تربادی گی سارے واسطے جمہوریت نجات نہیں واسطے جرنل مشرف نیو پتا لگ گیا ہے, ہے جمہوریت نے تو سوا کچھ نہیں کم کیتا لیکن دشمن اپنی دشمنی نو چھڑ دا ہے ظاہر کرا چڑھتا ہے اور ساری رہنمائی فرما ہے پیا وی سدور اکبر لو فرما اگے قرآن چھوڑا لائے ہا انتمے ہبو نہم وبو نہمایا خبردار ہا خبردار رب ستیا جگا رہا ہے خبردار ہو جاؤ تو محبت کرتے ہو مگر وہ تے محبت نہیں وتنے وہ اسکول والے وہ در کن کھول کے سن لو بئی مانو تھی بھی انہوں نے اپنا مشوق بنا وہ لباس والا کتا نسند کرتے ہو تو سا جناب محنت کرتے ہو کاش کے کدرے انگریز لال ملاقات ہو جاوے سانو امریکہ کے دے برطانیہ ویزے دے لب جان وے دے ویزے لین والے ہو رب فرمان دے ہی رب پیا فرما تھی ان پیار کرتے ہو مگر کافر تے پیار پیار کرتے ہو مگر کل نال پیار نہیں کریںلے کےوکوف نال دشمنی اسی ہے دے نال پیار کرنے محبت کرنے قرآن منا کئی ان ایسے بھی بئیمان ہے نافران جہے تلتے ہیں تو کہیں آ دا امان اسی مسلمان ہو گئے لے کے لگ کے جب تک وق ہوں تو علیحدہ ہو جنگلیاں چک مارے جناب چنگا ٹکر پی خانے گزارتے ہے کاش یہاں اتفاق کیوں کیوں پھر دندیاں جناب مارتے ہیں انگلیاں رب قرآن فرما ہے جب بندہ بہتا گے آ جائے وہ دب نہ چلے تو پھر چک مارد ہے انگلیاں اپنے ہاتھوں کٹتا ہے رب انہوں دی دشمنی گسے نے بیان کیا ہے فرمایا بہلو ادو آل کمل انا میلام لگ گئے اگے رب انہوں نے بدوا دیا ہے فرمایا کل موت بہ گئی گسے مر جا وہ گسے جڑے رب دے بندے نے انہوں سے تا گسا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ذرا توجہ کر میرا سوال ہے سوال وہ جب دیا اج جناب میں پھر لا کے میں جمعہ پڑھا رہا میرا سوال پہلے وے جڑے آدھے فرض علم نوزال انگریزی زبان تے ہو جناب سائسی علوم فرض سے ہر مرد و مردوں مسلمان تے جناب فرض کیتے گئے ہیں میں اونا تے سوال کرنا اے چاہت خواہش اگریزان دی ہے کہ نہیں جی چاہت خواہش اگریزاں جناب امدادہ بھی دے دے وہ چاہت بھی یہ ہوئی ہے پھر سمجھ لے لو فرم جناب دی دی کرنا دی چاہت دے پیچھے نہ چلنا دی نفس دے پیچھے نہ چلنا جے چلو گے تے کوئی مددگار نہیں ہوئے گا معلوم انہاں دی خواہشاہت والے علوم پڑنا مسلمان نو حرام نے پسند نوا کرنا مسلمان کی تباہی نہیں کھی دشمن کی پسند کے پیچھے چلنا یاد رکھ دوسرا میرا سوال ہے قرآن پیتی نہ بناؤن ہمراج نہ بناؤن بیٹھ اٹھ نہ رکھو یہ جناب قرآن مجید کے اشادے گرامی تیرے سامنے پیش کیا ہے اگر تھی یاد رکھ لو تو اپنے نو دوست بنایا ہے میں سوال کرنا کسے نو استاد من لا ہے استاد دے اگے سارے پیت کھل تے رب فرمایا کافران پیتی نہ بناؤ نہ بناؤ معلوم ہوا کسے کافر استاد بناونا جائز نہیں لا تران ہے قرآن قرآن دے حوالے گل کر رہے ہیں تھرجو تیسرے نمبر تے کفار دی صحبت بیٹھنا بدکار بندے دی صحبت بہنا جائز نہیں کہ جائز اکھے آنگے بندے دی صحبت یارو چنگے حدیث دا ترجمہ شہروں کے اندر میں کر رہا حدیث دا ترجمہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بہ حتیشہ بولیمان اور حدیث دیا کتابوں کے اندر موجود حدیث دا ترجمہ شہروں کے اندر چنگے بندے دی سو پتی وانگ دکان ت پلی اشن کولویر کسے نہیں پاؤ کی کرتے انگو ہر گچھا زخم تو وجہ پرماؤ قرآن بھی آیا تھا پڑی آؤں جڑیاں سا دسدیاں انہاں ہم راز بھی نہیں انہاں دی خواہش کی دی پیروی بھی, بھی نہیں کرنی تیسرے مقام دی جناب تین کسے بدکار فاسق بندے دی سوبت بہنا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ علم و وسلاتی امنتا خلو ن دی دینکم فرمایا علم دینے نماز دین دینے کسے برے بندے دے نہیں پڑی علم بھی کسی پہنے کو حدیث میں دکھا دوں ذرا گور کر میں حدیث لا دیا میں دعویت دشمنا قوم ملک مذہب دشمن دے جناج کٹ دینا ہے یہ جناب بگاڑ دے نے رب بگاڑ دے نے اللہ کے پا قرآن نو کافران وے لے کرتے ہیں رب دران دا دال نہیں دستا محمد ربی دار دسدا دا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلو ہمسایا ویخو بعد خریدو شیخ شادی رحمت اللہ سرکار نے گلستان درد گل لکھی فرما لے لے فرمایا میں مکان خریدنا سی ایک محلے دن اتنے یہودی رہندا سی وہ لگا مینو سارا گوانڈ ٹھیک ٹھاک ہے سارے جناب صحیح لوگ نے تھی خرید کر لو اس مکان دن کوئی خرابی نہیں مالک بھی دیانت دار ہے آپ نے فرمایا تو رہنا ہے کہندا جی میں بھی اسے محلے در رہنا وا اسے محلے در رہنا وا آپ نے فرمایا بے وقوفا اس مکان کی پلیتی اس مکان دی نہول اس مکان دے بھیرے ہون دہڑے نہیں کافی ہے کہ تیرے ورگا میرا ہمسایا بڑ جاوے گا میرے ورگا میرا ہمسایا جتنے ہوے گا میں انہوں کہ اپنے آپ چنگا سمجھاں گا یاد رکھ لے لسلمان میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلت دار را جناب بول الرفیق قبلت طریق رستے سفر کرنا پہلے یار ویکھو پہلا بےلی ویکھو ہم سفر تسی کے ہو تھی نال سفر پہ کر دے ہو پھر جناب تسی لینے جی مکان لینا تے ہمسایا ویکھو کیونکہ جے ہمسایا بہڑا ہوگا उन्हें तेन भी बैड़ा कर छड़ना है तेरिया औलादा भी भैड़े असर पै जाए क्यों आते सोरे कला रंग ना वटावे आदत वटा छे आदत वट जाती बाग ने भी हम सारे पढ़ की इजाजत नहीं दी मैं सवाल करना हा का काफिर बैड़े ने के चंगे सारे ने सारे भैड़ नालों भैड़े काफिर ने بے مانا نے جناب ان او, او نبی ہم نہیں بن دے حالانکہ ہم سایہ دے وچ جناب دیوار ہوں کھ ہوتی ہے کندھ جناب کندو اثرات ٹپ کے کندھ پار کر کے گھر چیر لڑ نے استاد دے سامنے کرسی تے بیٹھا ہوں یا سامنے پٹی تیٹھا ہوں استاد دے اثرات کے اثرات کیں شرد دے نہ پڑھ یہ وجہ ہے استاد استاد دیوبندی ہو شرد دیوبندی بن جا استاد دال حدرت اجمیری ورگا ہو شرد کتبین اختیار کاکی بن جانو سرکار نے فرمایا خوب ویکو خو استاد کیون استاد کیونیں دے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو تنبیہ فرمائی متنبے فرمایا دسیا استاد کے میں کی فل عمل دا کا ुम मुसलमाना समझ लैड़े की सोबत बैना जायज नहीं पैरे को उस्ताद बनाजर भैड़े ने के चंगे ने <laughs> खुदा माफी उन्हों बुराई वी चेहर तैनाती उन्होंने चेहरे न साहबा न रलते ने نہب رلتے نہ لباس و نا دے رل دے لے، میرے بوگ نبی حدیث فرمایا سلوار, دے اتے پانا دا سلوار کے اوپر کمیس پایا نبیا کا لباس سلوار سے کمیس کہ لباس ہے حدیث میں دکھا دوں دے, دے اندر جنہ دشان کلان ٹیویا لگیا استاد دے ہوئے استاد نہیں بن سکتا دے پیچھے نہ نماز دے نہ اندر کوالیم لا جائز اگلی حدیث حضور نے فرمایا والا تسار بینار, بینار شرکے بہتی شا بلیمان میرے سامنے موجود سرکار نے فرمایا مشرک کافران کے اگ تو اگ نہ لو مشرک کافر اگ آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے اے دی تفسیر خاجہ حسن بسری علی پاک کا خلیفا نبی پاک دی گھر والی حدرت امے سلمان کا دھو پی جلیل القدر تابی آپ تسی فرما دے نے فرمایا لا تس بنار بینار شرک کا من ہے تس تسی مشرے کی فرمایا فیش مو فرمایا من ای کسی بھی اپنے کام اندر کافر تو مشورہ نہ لیا ہو جائے اپنے کسی کام اندر کافر تو مشورہ کافرہ تو مشورہ نہیں لینا یار مشورہ لینا تو ہو گل ہے وہ تو بندہ ٹھکرا بھی سکتا ہے استاد بنانا بنا مشورے تو بھی اچھی گل ہے ہزور فرما دے کافرا مشرقہ کول مشورہ لے لیا جی دے آدھے استاد بنا لو میں آسو استاد بنانا تازیم فرد ہے کہ نہیں استاد کیوں بھی استاد دی تعلیم ہے کہ توہین کری دی میں اکلی دینی حوالے نال سوال کیتا ہے سکول ہوئی ہے کہ استاد دی توہین ہی کری دی ہے جی استاد امتحان پاس نہیں کیتا تو پھر باہر نہیں نکلے گا جی نکلے گا تو لما کر کے پانچ سات منڈے ہوتے چڑھ گیا پروفیسر صاحب دی خوب لتر شان کر استاد دی تعظیم ہو رہی میں کیا حضور دی شریعت اندر استاد دی تعظیم ضروری ہے بولو دی تعظیم دے بارے شرم ہوفر تازیم جائزے کے حرام ہے الش بابر نظاری مسیر احمد اللہ علیہ ہٹاو شامی تمام دیگر کتب حدیث کے اندر موجود کتب فکا دی بات پیش کرنے لگا میرے امام فرماندے نے من کال والے مجوسی جی آ استاد تبدیل الفاق کسر جنہیں مجوسی نو آخیا تعلیم کے تور استاد جی اے آخر والے نے کفر کیتا ہے تعلیم کافر نو آخے جی ہے استاد جیتا ہے شریت مستفا کا حوالہ پیش کیتا ہے توجہ حضرت امیر عمر رضی اللہ ہوتا سرکار آپ آب کو ابو موسا شریف صاحب نہیں سن حضرت امر بلخاپ کی خلافت دور دورے ابو موسا شری آئے ایک شخص نو باہر کلا رہے مسجد دبوی شریف کو آپ اندر والے حضرت تمی امر کے بیٹھے آپ نے فرمایا پیچھے باہر کون کلوتا ہے عرض اردکیتی حضور عیسائی ہے میں باہر کھلا رہا ہے آپ نے فرمایا نال کیوں نہیں پھرنا ہے اردکی حضور منشی رکھا ہے منشی کی رکھا ہے منشی کی کرتا ہے لکھت پڑھت واسطے نال رکھا ہے آپ نے فرمایا تو نا بڑا کوڑال پڑھو دت یہ سارا او رب نے فرمایا ایمان والوں کا اپنا یہ ابو موسا شری یار کرتے رہے ہزور میں دوست نہیں بنایا میں دے منشی بنایا ہے کی بنایا میں <مان> <ملشی مان> <بنایا؟ ملشی مان> <جلدن> کوئی یار نہیں بنایا میں صرف منشی بنایا تنخواہ دینا عمر نے ابو موسا شری دت دے نے ہاتھ مار ہاتھ مار کے فرمایا خبردار رب نے انلیل رکھا ہے عزت کیوں دے ہو ربرتا ہے ہزور کی دی دشمنی دی, دی دشمنی قوم دی دشمنی انسانیت دی دشمنی رب نے تے مقدر کر دیتی ہے میں کیا بے وکوف ماسٹر میرا تیرے تیر سوال ہے حضرت تے امیر امر نیت آکھے گا او امیر امر وہ جانے جڑا جناب ایک وارا قربان آپ سرکار بیٹھے سن نبی پاک سرکار نے فرمایا جناب میرے سحاب خبر دنیا اکھا والے ہاتھوں میں اس لیے تو بنے گا امیر امر سرکار فرما لے آل کر دے کملی والا محبوبہ دسو میں جس ہال درد سامنے بیٹھا کیا قبر حالت ہو کیا خبر دن اسے ہارے چھواں گا سرکار نے فرما अमीर उमर हल करते कमली वाले इसे हाल च होवगा मुड़ फरिश्त्या निबल लवानगा <laughs> मु फरिश्तिया <है> <laughs> <हाले। laughs> सुनिया निबल लवानगा कुरबान जा के सुन जब इंतकाल होरत अब्दुल्लाय ने उम्र हजरत उम्र के बेटे ने आपने खाब के अंदर राति वेख्या खाब के अंदर वेख्या पुछया نے میرے کو سوال ہے میں جواب دے کے آخیا فرشتو تھی دسو توڑا رب کون اللہ मैं क्या उन्होंने उल्टा सवाल किया मैं क्या दसो रब मैं उना तो रब कौन है जब मैं उन्हों तो पूछा है रिश्ते एक दूजे का मूह वेख रहे हैं आंते ने तेन पता नहीं उम्र खत्ता اس اے, اے حوالہ بھی پیش کر دیا مت کوئی بکواس کر کہ حوالے تو بغیر گل کر کے ہاں جی کوئی کتاب دا حوالہ نہیں علیہ نے نقل فرمایا امام سیوتی رحمت اللہ سرکار نے میرے باغ نبی نے فرمایا تھی کلے امت محدسن وہ عمر بن خطاب فرمایا ہر امت درد کوئی ایسا بندہ دل کے رب گلا جے جن رب گلا کرتا ہے جن رب الہام کرتا ہے میری مرد رب گلا کرتا ہے عمر تین ستا उम्र भाग सरकार फरमाते श्री खबरदार मुंशी क्यों बनाई फिरना है मुल्क अंदर जनाब हाजी इतने सकूल के अंदर उस्ताद कई अंग्रेज जनाब पढ़ाते नहीं इतों जनाब कई मुंडे उतों जाके पढ़ते बईमानू उम्रे मुनशी नहीं बना दिता उस्ताद बढ़ाते रहो पे मैं सवाल दो क्या हजूर देबा के दे दुश्मन हो मुन के रो क्या होना हो कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक हजूर پھر رستہ دے صحابہ والا اپناؤ یہ ظاہرہ نے ہری مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے یہ ظاہرین ہری میں مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں اور یاد رکھ جیڑا علم نہ ادب سکھاوے نہ دین سکھاوے نہ ایمان سکھاوے نہ وڈا سکھاوے نہ چھوٹا سکھاوے سکھا نہ سکھاے وہ علم نہیں اور ٹکڑ پانی دی مچھ واسطے جڑا علم ہوبال ہے وہ نہیں میں جس علم جسم حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ علم وہی ہے جڑا ادب سکھا ہے دے سلطان کی زبان سنا دیا سلطان نے بھی I have 5 million wykornamed one of Sivettmas architectural 08,000 for two personal and individual decisively چین واسطے جو جب نے فرمایا ہے علم نے سکولوں کے اندر پڑھائے جاندے جانے اور میرے سوالوں کی فرمار ویخ دا منہ توڑ جواب دن لگا کوئی مائی دلال پروفیسر ہوئے فقیر دا دج ایک سوال دا جواب دے دے سر لو دیاں گا نہیں تے اتنا ضرور ارض کرا انگریز دی غلامی چڑھ کے محمد عربی دی غلامی گلامی آ جاؤ تو کے میں سوال کرنا دسو جب ملتا ہے اٹھے جان واستے اے جناب نبی نے فرمایا ہے میرا سوال یہاں دسو نبی پاک سرکار نے جیسے علم دے حاصل کرتے چین کا جان کا حکم فرمایا ہے کیا وہ نبی پاک کو خود ہے سی کے نہیں جی پیرے پاگ نبی کول تین بکواس کرے جے نہیں نبی کول کافر فر ہونا ہے کہ میں ہو سکتا ہے کافر کل علم کولم تے نبی کو نہ میرے پاک نبی آسمان دے زرے زرے درم رکھ لے لے ہزار علما کان با یقین رکھتے ساری کہنا رکھتے ہیں دسو میں کیا ہے کہ نہیں آخر جی میں کیا جی نہیں کہنا ہے تو ایمان چٹ کرنا ہے جی ہے کہنا ہے پھر کیا وجہ ہے ادھر نبی پاک سرکار کیا فرد سنگت یاری تو روک دے لے پھر ہزور کیوی حکم فرما کیا جیڑا خود اپنے کول میں رکھتے ہیں ہزور نے امت نم کیوں نہیں دیا ہزور وکیل نے وکیل نے کہ سہی نے ریو <تصفح> پارا قرآن فرما دا میرا نبی غیب دے غائب دیا گلوں کے اتنے بکیل خود بھی رکھتے ہیں تو لوگوں بھی جی سونا سخیا کا سخیے سردار کا سردارے مر میرے پا نہ بھی کیوں دتا؟ اے جی جناب اے جی اور اگر میرا سوال دے ہو جے آدھے ہو جی ہو جناب علمے ہوئیے وہ کیا اتربو امرے حکم پاک ربی دا نبی حکم فرماوے کم فرض ہو جاتا ہے کی خیال ہوں میرا سوال یہ نبی پاک سرکار جدو اے حکم فرمایا ہے تو اسی اتے بیٹھے سنجے صحابہ تو ہوں میں کیا ایک صحابی وکھاؤ جڑا چین جا کے حضور دے اس حکم پہ عمل کیتا ہوئے نبی تے حکم نامی فرماو خالی کر لین تے حضور دے صحابہ کٹ مرنے حضور دے سن ہزور دبا تلاشے لینے سن میرے باغ نبی علیہ وسلم دا کہڑا صحابی جڑا چین علم بن گیا ہوے ہوئے بھائی مانو کی گل ہے ابھی اس کا مفم تج سمجھ آیا ہے سکار فرما دی کافر مومنٹ کی اگ سامنے نہ ہو گئے <laughs> تو استاد بڑ بیٹھے سامنے پہ سوال ہے دا کنج بخش جتنے بھی اللہ دے دلی گزرے نے وہ چیل نہیں گئے فرد چڑیا فاسے دو جہنمی ہو گئے پھر سمجھ ل بے وقوفا ہے جیڑا یہ حدیث پڑھ کے آ کے انگریزی تو علم جہے انہاں دا حضور حکم فرمایا ہے یا منافق ہوے گا ابد اللہ بنوبئی بھی نسل یا کافر کفر گا یا مجنو پاگل ہے دیوانہ کو کوئی سر سمجھ کوئی نہیں یا دی پوجا پاٹ والا بائی مانگ جنہیں کبلا کابا ٹھنڈوں بڑھایا ہے ورنہ حضور دی حدیث والوں بھی حضور نے پایا جا من صرف اتنا ہے کہ میری شرح احکام دا علم اے فرد ہے اے دنیا والوں جی تمہیں دین دا علم ملتا ہے اتنے لائن واسطے تر جانا شیخ رحمت اللہ علیہ دا ہے دیگر فرمایا ایک علم فر دین دا جلس دوسرا واسطے سفر کرنا فر رہے دوسرا واسطے سفر کرنا فر رہے اتلب الم بلو حدیث تو انگریزاں علم نوز و بل یہ ثابت کرنا انتہائی منافقت ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دی صحبت کفار, دی نشینی، کفار دی سنگت کفار تعظیم کفار دی پسند کفار دی چاہت، کفار دی کفارتی کفار دی ہمراضی کفار دی جناب دوستی مبالات اور میرے پاک نبی حرام کر دیتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں بھائی مانو توسی یہ سمجھتے ہو سکول والے کہ اسی جناب جو کفر کرنے آ پے یہ سمجھ والے کوئی نہیں توسی جنہ مرضی لکاو رب اپنے دین دے کے دیے ندی بجھ رب نے قرآن چ وعدہ فرما یہ تھے صرف بود اور مسافت نو بیان کرنا مقصود دے دوری نو بیان کرنا مقصود دے علم دین کا جتے بھی ملے وہی علم فرض ہے وہ بھی تو پہلے شروع بیان کیتا ہے کہ ضرورت امر ضرورت حال ضرورت حالت دے مطابق وہ فرض ہے وافر نہیں یہ صرف میں آج فرضیت علم تے موضوع تھے تھوڑے جے دلائل پیش کیتے نے اگلے جمعہ رہندے کھوندے دلائل بھی پیش کراں گا تے فرضیت بجائے علم دی فضیلت بیان کراں کہ علم دین فرض تے ہے تے او نو حاصل کرن والا دی شان کی اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی باقی تے اس نو بیان کراں آخر اخر دعوان الحمدللہ آئ پورے پروگرام بھی کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی تاکاریر کی کیسٹیں قروہ حضرات نعت خان حضرات کی کیسٹیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت عاشق رسول ہدائے غوصلورا حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی تاکاری کی, کی کیسٹیں رضوی شہید کے سٹھ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کامگی تو حاصل کر لگینا سروریہ لگی ہم فطیر کو مدینے ہم فکیر کو مدینے کی گلی اچھی لگی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تلی سرورے کون پر ناز کر ت فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں کے سلطانوں نے سر رکھ دیا سر کو مدینے کی گلی اچھی لگی مہرو ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہرو ماں سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی آج محفل میں فلمیں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج کو مدین کی گلی اچھی لگی اس اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو کی گلی اچھی لگی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے لگ ہم بھی بے بس نہیں بے سہادان نہیں خود انہیں sir no میں کس دن بٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آ وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سب زم بد نظر گا بندگی کا کری نا بدل جائے گا سرجکانے کے پل فرصت ملے ملے گی خود ہی پر سے سج دے تفک مدی خدا کے لیے داستا دے سفر مجھ کو جت سونا بات چل سل میں قدم کو ہے بار جان اجازت